بكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وارنا ان كما اصحابك يا حبيب الله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 فلو حبیب تیسرے روزے کی آپ نے پڑھ لی ہوگی اسلامی بھائیوں نے بھی اور اسلامی بہنوں نے بھی جی ہاں اسلامی بہنوں کو بھی پڑھنی ہوتی ہے یاد رکھیے گا اور میں پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں الحمد رمضان مبارک سن چودہ, سو چودہ سو اڑتیس سنے ہجری کا یہاں رٹکنے لگا ہوں پتا نہیں کیوں مجھے پریکٹس کرنی پڑے گی مجھے ہے نا بعد میں ٹرانسمیشن سے ہٹ کر سن 14 سن چودہ سو اڑتیس سنے ہجری کی تیسری شب ہے یہ چلیں اس سے یہ بھی آئیڈیا ہو رہا ہے نا کہ اردو میں تاریخ بولنا یہ مشکل محسوس ہو رہا ہے تو ان شاء تھوڑے دن پریکٹس کروں گا رواں ہو جائے گی زبان آپ بھی روا بھی گا تو خیر ارض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے ترازی ادا کر لی ہوگی اور الحمد للہ وجل مدنی مذاکرے کے لیے سننے کے لیے حسن رن مدنی چینل کے سامنے آپ تشریف فرما ہوں گے اور علم دین کا بہت ہی زبردست مستند بیان یا مختلف عنوانات پر امیر اہل سنت کی زبانی آپ کو سننے کو انشاءاللہ اللہ تعالی از وجل ملے گا باب المدینہ کراچی میں کئی انڈسٹریل زونز ہیں کئی انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں جہاں فیکٹریز ہیں ملز ہیں ایک قرنگی انڈسٹریل ایریا بھی ایک مشہور جگہ ہے ہمارے بابل مدینہ میں جو آیا ہے جانتا ہوا سنا ہوا پہچانتا ہوا کئی فیکٹریز ہیں پاکستان میں کئی پروڈکٹس جو استعمال ہوتی ہیں گھروں میں یہاں بنتی بھی ہیں یہاں ایک بڑی فیکٹری ہے اور جو وہ بلکہ گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں وہ اور پرنٹنگ سے تعلق پرنٹنگ کی فیل سے تعلق ہے ان کے بزنس کا یہ کچھ عرصہ پہلے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو کچھ عرصہ پہلے یہ یعنی انہی, انہیں امیر نہیں کہا جا سکتا تھا اور ان کی جو یعنی ان کی جو فیملی ہے آج بھی جو ان کے بھائی وغیرہ ہیں انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ بہت امیر ہیں یا کوئی بہت رچ فیملی سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے مگر خود یہ اب بہت امیر ہیں تو ایک بار انہوں نے اپنی جو بات شیئر کی تھی کامیابی کی دنیاوی لحاظ سے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایک لحاظ سے یعنی انہوں نے جو سفر طے کیا اس کی ایک عملی مثال یہ ہمارے سامنے اس دور میں بھی موجود ہے تو انہوں نے جو اپنی کامیابی کا گر بتایا تھا وہ یہ تھا کہ کہنے لگے کہ میں جس چیز کا میں نے کمٹمنٹ کیا کہ میں آپ کو یہ اس طرح یعنی کوالٹی وائز پرنٹ کر کے دوں گا پرنٹنگ میں نے ظاہر ہے کہ شناخت بھی اتنی عام نہیں کر سکتا پرنٹنگ میں نے جو فیل ہے نا بہت واسٹ فیلڈ ہے پرنٹنگ کے اندر ایک سپیسیفک فیلڈ ہے جس کے اندر یہ کام کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ پرنٹ کر کے دوں گا اس کوالٹی کا تو کہتے ہیں میں نے یہ دھن بنا لی تھی کہ میں نے جو اپنا بات ہے اس پہ ایسا ٹرسٹ پیدا کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کے اوپر ایسا ٹرسٹ پیدا کرنا ہے کہ جو میں کہوں کہ یہ میں دے رہا ہوں تو ساری دنیا مان لے کہ ہاں میں یہی دے رہا ہوں اور ایسا نہیں تھا کہ میرے کاریگر غلطی نہیں کرتے تھے یا میری مل جو تھی یا میری, میری جو بھی چھوٹا سا کام تھا اس ٹائم یا میں جو تھا وہ غلطی نہیں کرتا تھا یا کوئی غلط چیز نہیں چلی جاتی تھی لیکن کہا میں ایک ایک کلائنٹ کے پاس خود جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ کوئی غلطی ہوگی کوئی غلط چیز ہوگی تو مجھے واپس کر دو میرے کاریگر نے کچھ غلط بنا کر بھیج دیا مجھے واپس کر دو میں آپ کو دوسرا اس کی جگہ دوں گا تو کیا دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے جب میری یہ بات مشہور ہوئی تو مجھے دوسری جگہ سے بھی بزنس ملنا شروع ہو گیا اور ملتے ملتے ملتے ملتے آج تو خیر بڑی بڑی ملٹا نیشنل جو ہیں وہ ان کی ساتھ کام کرتی ہیں اور وہ ان کے جو ہیں وہ مطلب سپلائرز ہیں اور ان کو یہ مال سپلائی کرتے ہیں تو ان کو ٹرسٹ نے ان کے اوپر اعتماد نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ اتنا جو ہے نا انہیں بزنس چلایا بچپن میں ایک کہانی پڑی تھی مارل اسٹوریز ہوتی نا سمجھانے والی اس کا سینٹرل آئیڈیا کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ ایک دکاندار ایک تاجر ہوتا ہے بہت نیک ہوتا ہے اور وہ جو نیک تاجر ہوتا ہے نا اور ایماندار بھی بہت ہوتا ہے شہرت بھی اس کی بہت ہوتی ہے اور یعنی خیرات کرنا صدقے دینا سخی یہ سخاوت کی عادت بھی تھی تو کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ ایک دن جو ہے کوئی اس کی دکان پہ غالباً بیوہ آ جاتی ہے بہت زیادہ مفلوق الحال اور یعنی کسرم پسری کا شکار ہوتی ہے سخاوت کا شورہ سن کر آتی ہے اور جب سخاوت کا شورہ سن کر آتی ہے تو وہ جو ہے نا جب آ کے اپنا حال بیان کرتی ہے تو یہ جو تاجر ہوتا ہے جو گلے میں ہوتا ہے اس کے یہ اس کو اٹھا کے دے دیتا ہے جس بات میں آ جاتا ہے اس کا دل بھر آتا ہے اس کی حالت سن کر وہ سارا دے دیتا ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بیس روپے کا نوٹ نہیں ہوتا تھا جی ہاں یہ کہانی اس ٹائم کی ہے بیس روپے کا نوٹ نہیں ہوتا تھا تو کہانی کا نام تھا بیس روپے کا نوٹ تو اس لیے ہم چوک کے پڑی تھی بیس روپے کا بیس روپئے کا نوٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے اب تو ہوتا ہے اس وقت نہیں ہوتا تھا بیس روپے کا تو نوٹ ہوتا نہیں ہے بیس روپے کا نوٹ کہاں سے آ چلو اس کو پڑھتے ہیں یہ ہے کیا چیز تو وہ جو اتفاق یہ تھا کہ جس دن وہ بیوہ اس سے جو ہے نا آ کر مطلب سدگا و خیرات وغیرہ یا جو بھی اس کا حال تھا وہ لینے کے لیے مدد لینے کے لیے پہنچتی ہے اسی دن کسی نے اس, اس اس سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس میں ایک سے ڈیل ڈن ہوئی بھی ہوتی ہے کہ تمہیں میں جو ہے وہ بیس روپے دوں گا اب یہ تو گلا خالی کر چکے ہوتے ہیں اب وہ آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے تو بیس روپے دو اب گلے میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ کہتا ہے بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے آتے نا میرے ذہن سے ہی نکل گیا بس میں بھول کیا بندہ بشوروں کیا کروں ذہن سے نکل گیا تو اب آپ ظاہر ہے میں نے اپنی آپ سے کمٹمنٹ بھی پوری کرنی ہے اور یہ بھی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ آپ آئے ہیں اور میں آپ کو جو ہے نا آپ کے پیسے نہ دوں تو پھر کہا نہیں مجھے تو جانا ہے آپ آ کے شام کو لے جائیں ابھی سر نہیں نہیں میں تو جا رہا ہوں ابھی یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ عبداللہ بھائی تو جو ہے نا وہ تو اپنی بات کا خلاف کرتی ہیں تو یہاں سے گزرتے ہوئے پیسے لیتا ہے چلا جاؤں گا اب بھائی ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہل کیا نکالا جائے ہل تو پھر وہ جو عبداللہ بھائی ہوتے ہیں تاجر بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اچھا چلیں ایسا کریں کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ کہ چونکہ آپ باہر جا رہے ہیں تو میں جو ہے نا آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میں نے آپ کے بیس بیس روپے جو ہے نا اس ایس اس, اس, اس, اس طرح سے دینے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو بھی اپنے جو ہے نا ملازم کو بھیج دینا یا کسی بیٹے وغیرہ کو بھیج دینا تو جب وہ مجھے یا دکھائے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کہیں بیٹا اور آتی کی تحریر ہو تو میں اس کو بیس دے دوں گا ابھی غلہ خالی کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایماندار تو تھا وہ تو تھا ٹرسٹ تو تھا اس کے اوپر مارکیٹ میں اس کی ساکھ تھی اور زبان کی بھی ساکھ تھی تو ٹھیک ہے دے دو وہ بھائی صاحب نے جو ہے نا پرچہ لکھا بیس روپے دینے اور وہ تھما دیا انہوں نے لیا پرچہ جیب میں ڈال آگے چل پڑے تو آگے چل پڑے تو آگے کوئی ضرورت پیش آئی تو ضرورت پیش آئی تو کہنے لگے کہ خریداری کرنے جانے لگے وہ صاحب جو مسافر تھے تو کہنے لگے کہ یار وہ میرے پاس جو ہے نا عبداللہ بھائی کا لکھا ہوا نوٹ ہے پرچہ لکھا ہوا ہے کہ بیس روپئے انہوں نے مجھے دینے اصل میں ایسا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا تھا اگر آپ میں تو چونکہ شہر سے باہر جا رہا ہوں مجھے رقم کی ضرورت ہوگی تو اگر ایسا نہ کروں کہ میں آپ کو پرچہ ہی دے دوں تو آپ کو پرچہ دے دوں تو آپ عبداللہ بھائی سے جا کے پیسے لینا میں اس کے پر لکھ دیتا ہوں ہاں بھائی عبداللہ بھائی یار بھائی کا تو ایسی بات ہے نا دے دو, دو میرے نام پہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے انہوں نے پرچے کے اوپر ایک نوٹ لکھا پرچا دے دیا خریداری کی چل پڑے اب وہ جو ساحد تھے دکاندار وہ انہوں نے پرچہ رکھا ہوا جیب میں تو اس دوران کوئی اور آ گیا اس دوران ان سے جو بات چیت ہوئی تو جب بات چیت ہوئی تو اس میں بھی یہ بات نکلی کہ اچھا تم اس سائڈ جا رہے ہو ٹھیک ہے ہاں سائڈ جا رہے یار وہ عبداللہ بھائی کا لکھا ہوا پرچہ ہے وہ عبداللہ بھائی نے مثال کے طور پر سمی اللہ بھائی کو دیا تو سمی اللہ بھائی میرے پاس آئے تھے انہوں نے وہ نوٹ میں آپ کو وہ دے دوں بیس روپئے بی کی چیز ہے نا وہ آپ سے لے لیتا ہوں اور عبداللہ بھائی سے جا کے آپ پیسے لے لینا تو ہاں عبداللہ عبداللہ بھائی تو یار ماشاءاللہ ایسا ان کا وہ تو جو بولتے ہیں پورا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لاؤ رکا مجھے دے دو اس کے اوپر میرا نام چڑھا دو اور جو ہے نا چیز تم لے لو تو وہ یوں نوٹ جو ہے وہ پرچہ وہ بازار میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تو بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی کہ ایک میں نے تو آپ کو بہت یعنی اجمال کے ساتھ سنائی ہے تفصیل کے ساتھ نہیں سنائی کہ کیا چیز چاہیے تھی بچوں کی نسیات کے مطابق لکھی گئی تھی ظاہر ہے تو وہ پرچہ جو ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک دن وہ عبداللہ بھائی کے ہاتھ آتا ہے میں نے بیس روپے دے پھر وہ ان کو جو ہے بیس روپے دے کے وہ پرچہ جو ہے پھر وہ لے کے تلف کرتے ہیں تو یہاں جو مورل آف دا سٹوری ہے نا جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عبداللہ بھائی تھے ان کی ذہانت ان کی صداقت ان کا معاملات میں کھڑا ہونا یہ اور اس کے علاوہ جو دیگر صفات تھیں ان کی کمٹمنٹ آنر کرنے کی جو بات تھی ایک غلطی یا کسی بھی وجہ سے سبب ان وہ جو صورتحال ان کو درپیش ہوئی لیکن ان کی ایک تحریر نے ان کے چند جملوں نے اس میں کتنی جو طاقت بھر دی ایک رقے کے اندر ایک عام سادے صفحے کے اندر کہ وہ جو ہے نا باقاعدہ ایک لحاظ سے مال کا لین دین کرنے کے تعلق سے استعمال ہو تھا دیکھیے اچھا اب میں اس کو ظاہر اس کی شرعی جو حیثیت ہے یہ میں اس تناظر میں بیان نہیں کر رہا کہ وہ نوٹ پایا مال قرار پایا یا نہیں پایا ٹریڈنگ اسے ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے ہمارا تو موضوع جو ہے ظاہر یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی ذات کے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہیے اعتماد سیلف کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہا ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری ذات ایسی ہونی چاہیے ہماری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ دوسروں کو ہم پر ٹرسٹ ہو ہاں بھروسہ ہو جزاک اللہ بھروسہ ہو ایسا نہ ہو کہ مطلب ہم مسٹر گمن گمیری ہوں یعنی کہ ان کو کہنا ہے تو بھائی تم نہیں چکنی مچھلی پکڑتے رہو پھسلتے رہو پکڑتے رہو پھسلتے رہو تو ایسا آدمی کا تو پھر وہی ہوتا ہے اس کے ساتھ والا معاملہ نہ شیر آ جاتا ہے اس کا شیر آ جاتا ہے آپ کو پتا نا وہاں سے شیر وہ جو تھا گدڑیا جو بور ہوتا رہتا تھا ڈریا تھا لوگوں کی بکریاں چڑھاتا تھا بور ہوتا رہتا تھا ایک دن اس کو ایسی شرارت سوجی اس نے کہا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا تو سارے بھاگ گئے آ گئے تھے بولا نہیں نہیں میں تو مزاق کر رہا تھا سارے چلے گئے اس کو بڑا مزہ آیا تو یہ تو بوریت دور کرنے کا بڑا زبردست طریقہ ہے وہاں تو میں سارے اپنے اپنے گاؤں میں لگے رہتے ہیں میں جنگل میں جانوروں کے ساتھ گھومتا رہتا ہوں پھر سو جی جو ہے نا شیر آیا گاؤں والے کائیں شیر بھائی اوہ, میں تو ایسے کہہ رہا تھا تو پھر ایک دن جنگل کے قریب چلا رہا تھا تو حقیقت شیر آ گیا اب وہ اس نے آواز لگائی تو لوگوں نے بولا کہ ٹھیک ہے یہی حال ہے اس کا پھر جو ہے نا جائیں گے تو بولے گا مزاق کر رہا تھا تو اس کا رچھی نیگیٹو ٹرسٹ پیدا ہوا تو اگر میری ذات کے اندر اس طرح کی عادتیں ہیں کہ میری بات اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں خلاف واقعہ ثابت ہوتی ہیں تو میری پروفیشنل لائف میں بھی میری گھریلو لائف میں بھی محلے میں بھی سماجی حیثیت میں بھی میرے وقار کو بہت ہی زیادہ شدید ٹھیس پہنچے گی اور جو میرا ٹرسٹ ہے بار بار بٹرے ہونے کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں میں آئسولیشن کا یعنی تنہائی کا شکار ہو جاؤں اور زندگی میں میرے مشکلات اور مسائل بہت بڑھ جائیں اور آخرت کا بھی نقصان کماؤں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ مجھ میں اور آپ میں مثبت ٹرسٹ کی نعمت جو ہے وہ ہمیں عطا کرے اور یہ صفت ہماری ذات میں پیدا ہو جائے نگران شورا ماشاءاللہ اللہ جلوہ گر ہو چکے ہیں تو چلیں ان سے بھی انشاءاللہ اللہ تشریف لایا ہی چاہتے ہیں ان کے متعلق بھی ٹرسٹ کے متعلق ان سے بھی مدنی پھول لیں گے کہ بھروسہ قابل اعتماد شخصیت ہونا اور کمٹمنٹس کو آنر کرنا اس کی وجہ سے جو سماجی حیثیت ہونا اور ایک دینی شخصیت یا دینی دین میں جو ہے وہ مطلب قابل بھروسہ اور ٹرسٹ والی ٹرسٹ ورثی شخصیت کے تعلق سے کیا مدنی پھول موجود ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ از نیت یہ ہے کہ اس کے متعلق بھی ان کا جو ذہن ہے ان کی جو سوچ ہے وہ حاصل کی جائے اور ان کے بارے میں بھی ہمیں مدنی پھول ان سے مل جائیں تو انشاءاللہ ان کے پورا تاثیر زبان سے ہمارے قلوب کو بھی فائدہ ہوگا السلام علیکم وبرکاتہ مبارک ماشاء اللہ الحمد للہ ربی العالمین اللہ کلی حال آج دو مبارک شخصیات ہیں ایک حضرت سعید عزرت حضرت سعید خاتون فاطمہ انہا اور ایک حکیم علومت مفتی احمد یارخان عینی رحمت اللہ تعالی علیہ تین رمضان مبارک اور دونوں کی الحمدللہ للہ یادیں ہیں اور دونوں کی سیرت کے کیا کہنے خاص طور پر خاتون جنت ربیع یہ آپ کچھ موضوع لے کر آئے ہوئے ٹرسٹ بھروسہ یعنی اس کے تعلق سے کچھ بنیادی معروضات تو میں نے پیش کی ہیں تو عام زندگی میں سماجی زندگی میں ٹرسٹ I mean. ہونے سے شخصیت پر کیا اثر پڑے گا نہ ہونے سے یعنی میری ذا, مجھ پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا تو مجھے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اگر میں قابل بھروسہ ہوں تو سماجی معاملات میں مجھے کیا فوائد مل سکتے ہیں دینی لحاظ سے دین میں مطلب قابل بھروسہ ہونا اور اللہ یعنی ایسا ہونا کہ ٹرسٹی نہیں کیا جا سکتا بات پر تو اس تعلق سے آپ کچھ ہماری شخصی تربیت کیجئے کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیجیے الحمد للہ اعتماد اور بھروسہ اور ٹرسٹ کسی پہ یقین ہونا یہ اتنے اہم فیکٹر ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر صرف اسلامی معاشرے پر پڑے یا اسلامی معاشرہ ہی اسے اپنے اندر کوئی کلام کرتا ہے بلکہ یہ تو اوورال معاشرے کو دیتا ہے اور شاید ہر سینسیبل سمجھدار شخص اس بات کی کوشش تو کرتا ہو, کرنا چاہیے اس کو کہ لوگوں پر میرا اعتماد باقی رہے اور اعتماد بھروسہ ٹرسٹ جو ہے نا یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کیا بات ہے اس کو پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے اور محنت پڑتی ہے محنت پڑتی ہے اور اس میں سب سے بنیادی چیز ہے آپ کا کردار ماشاءاللہ آپ کے کردار میں ایسی کیا چیز لوگوں نے دیکھی ہے کہ وہ اس بات پر کہنے پر آمادہ ہیں کہ یہ آدمی صحیح بول رہا ہے اعتماد اسی کو کہیں گے آپ کی بات پر وہ یقین کر لے انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا انہوں نے کیا ہے تو صحیح کیا ہے اب یہ اسٹیج جو ہے نا یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے کوئی آسانی سے مان بھی تو نہیں لیتا اتنے آسان نہیں ہے بہت ہی مستحکم کنکریٹ کردار جو ہے نا پرسنل اپنا جو سیرت جو ہے جی آپ کا جو زندگی کا انداز ہے وہ دینا پڑتا ہے اور ظاہر ہے ہمارے لیے جو مین رہنمائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا اب حیات مبارکہ کے چالیسویں سال کیونکہ نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے تو مگر چالیسویں سال آپ کو حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت, اعلان نبوت, اعلان کیوں اعلان کیوں نبوت تھی؟ فرمائیں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سے قبل کا جو ایک موضوع ہے نا وہ شاید میں آپ کی موضوع سے ریلیٹڈ کروں گا آکہ دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالباً مجھے یاد پتا ہے شاید صفا کی پہاڑی پر تشریف لائے یا کسی مقام پر اونچی جگہ مقام پر تشریف لائے ان لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے جو جملہ اشاعت فرما یہ تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں ہم نے آپ کو زندگی صادق کو رمین پایا کیونکہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں تو کیا تو میری بات کا یقین کرو گے تو ان کے سامنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ چالیس سالہ زندگی تھی جو ان کے درمیان گزری تھی چالیس سال پیش کی وہ چالیس سال پیش کیے وہ اپنا کردار کہ جب کہ نہ ان کی تہذیب تھی نہ ان کا کوئی تمدن تھا نہ ان کے کوئی پرنسپل تھے اور بڑی مطلب کہ وہ عجیب و غریب ان کا اندازہ تھا جہریت مشہور ہے, مشہور ہے جی اس میں آپ کا یہ کردار پیش کرنا اور انہی میں سے امین اور صادق کا لقب پانا اللہ اکثر مزا انہی جی میں سے امین اور صادق کا لقب پانا جیسے لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ یار آج کل زمانہ تو زمانہ یہ زمانہ کچھ بھی ہے وہ تو جب وہ زمانہ تو بڑا بدترین دور تھا وہ دو بارہ بہترین تھا جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اعلان نبوت فرمایا جب آکی کی ولادت میں جب آپ نے बत... زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دینا اور آقا کوئی غلطی کرے تو غلام کو مڑوا دینا عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈے لگا کر بیٹھی تھی کہ یہ جسم فروشی کا کام کرتی ہیں اور کیا کچھ نہیں تھا اور مطلب کفر شیر جن کا مطلب کہ وہ زندگی بھر کا ایک شب و روز کا ایک معمول ہو تو ان کے درمیان میں اپنا کردار پیش کر کر سب سے پہلے آپ نے ایک اعتماد لیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے گش ہے تم پر حملہ آور ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے تو انہوں نے کہا ہم یقین کریں گے تو یہ جو اعتماد ہے نا یہ اعتماد کے پیچھے آپ کی چالیس سالہ زندگی تھی ابھی تو ابھی وہ محمد بن عبداللہ کو جانتے تھے صحیح, رسول اللہ, اللہ, وہ اللہ محمد رسول اللہ, رسول اللہ کو نہیں جان صلی صل اللہ تعالی ٹھیک ہے تو ان کے سامنے سرکار کی وہ ایک زندگی تھی کہ یہ مطلب ابو طالب کا بتیجہ کے طور پر عبد المطلیب کے عبد المطلیف ان کے دادا ہیں ٹھیک ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد ہیں آمنا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ ہیں اور یہ اعلی ترین قبیلے سے اعلیٰ ترین خاندان سن کا تعلق ہے یہ اس طرح کا تعارق لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد کا جو سینیریو بنا وہ تو حق گوک اور حق بات کرنے والے کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے تو یہ چیزیں تھی کہ اعتماد جو ہے نا یہ اوور نائٹ نہیں پیدا کیا ہو جاتا کاروباری شخص کو اگر اپنا اعتماد بڑھانا ہے تو اس کو وقت دینا پڑے گا بیوی بی کو اپنا اعتماد بنانا ہے تو اس کو وقت دینا پڑے گا شوہر کو اپنا اعتماد بنانا ہے تو اس کو وقت دینا پڑے گا ایک استاد کو اپنا اعتماد بحال کرنا ہے تو اس کو وقت دینا پڑے گا اسی طرح ہر ایک کو اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لئے وقت دینا پڑے گا یہ تو تھا ایک پہلو, پہلو صحیح جتنی مدت اعتماد بحال کرنے میں لگتی ہے نا اس اتنی ہی کم مدت اعتماد توڑنے میں لگتی, ہے. لگتی اعتماد ہے اعتماد کا بننا ایک ایسی عمارت ہے جو ایک خوبصورت سی عمارت کو جو بنیادے کھود کر اور اچھی بنیادوں کے ساتھ خوبصورت عمارت تیار کرنے میں ایک وقت لگتا ہے صحیح. لیکن ایک ڈائنامیک لگا کر ایک, ایک بٹن سے ایک دھماکے کے ساتھ اس کو گرانے میں کوئی وقت نہیں, نہیں لگتا جو دنیا میں اس وقت اس بات کی نظیر مل سکتی دی, ہے پیچھلی پہلو کہ اعتماد بننے میں وقت ضرور لگتا ہے اعتماد ٹوٹنے میں وقت نہیں لگتا مگر جب ایک بار اعتماد ٹوٹ جائے نا اب اس طرح کا جڑتا نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شیشہ ٹوٹ کر جڑ تو جاتا ہے درارے باقی رہے اعتماد آپ بحال کرنے کے لیے زندگی اب داؤ پہ لگا دیتے ہیں لیکن وہ ایک ہلکی سی چیز ایک بلنگ دماغ کے اندر ہوتی ہے یار یار پھر جھوٹ تو نہیں بول رہا رہ یہ دھوکہ تو نہیں دے رہا یار یہ وہی تو نہیں کر رہا تو یہ جو چیز ہے نا اچھا اعتماد جو سب سے زیادہ جو چیز اعتماد کو توڑتی ہے نا وہ جھوٹ ہے اللہ غلط بیانی مسکمٹمنٹ سب سے زیادہ جو چیز آپ کے اعتماد کو توڑتی ہے کہ کوئی مطلب کہ چیز کوئی شخص اس بات کو اس کا پروف ہو جائے کیا جیسے جھوٹ بولا؟, بولا جھوٹ ایک ایسا عجیب و غریب فعل ہے جو کسی بھی معاشرے میں جس کو پسند نہیں کیا جاتا اسلام تو اس کو زبردست طریقے سے مذہبت فرماتا ہے. ہے لیکن اگر آپ کسی اور مذہب کی بھی بات کریں کسی اور سوسائٹی کی بات کریں تو جھوٹ ایک ایسا عجیب و غریب فعل ہے جسے کسی بھی معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا اور ہر کوئی اس سے بھاگتا ہے ڈرتا ہے تو جھوٹ وہ شہ ہے جو سب سے زیادہ اعتماد توڑنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے ادا کرتا ہے تو انسان کو بس یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے لازمی طور پر بچائے کہ اگر ایک بار اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے جی جی تو دیکھیے عقلمند اور سمجھدار آدمی اس بات کو ریئلائز کر سکتا ہے کہ یار مطلب اس سے جھوٹ نہیں بولا یادداشت اس کی دھوکا کھا گیا ایک ہوتا ہے یادداشت کا دھوکا کھا جانا مطلب یہ کہ مطلب میں نے بات کی معلومات میں نے بات کی لیکن مطلب ٹھیک ہے وہ نہیں مطلب کہ مثال کے طور پر یعنی ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور والی صاحب گھر میں ہیں لوگوں نے دیکھا کہ اس کے والی صاحب گھر میں گئے اور وہ جب باہر نکلتا ہے تو والی صاحب دوسرے دروازے سے نکل گئے تھے باہر موٹر سائیکل کر کے دو دروازے تھے اور جو لڑکا باہر آتا ہے کہتا بیٹا اپنے والد صاحب کو بلانا تو وہ کہتا ہے یار میرے والد صاحب تو گھر میں ہیں ہی نہیں ابو تو گھر پہ ابو تو گھر سے چلے گئے تم جھوٹ بولتے ہو ہمارے سامنے والی صاحب گھر میں گئے اچھا اب والد صاحب تھوڑی دیر میں کام نکٹا گیا گھر واپس آ گئے دوسرے دروازے اسی دروازے واپس آ گئے اب تھوڑی دیر گئے والد صاحب وہی مین دروازے سے باہر آ رہے ہیں بیٹا کون ہے کہتے ہوئے اور بیٹا بول رہے اب کیا ابھی تو میں نے کہا تھا والد گھر میں نہیں ہے اب جاؤں ٹھیک ہے اب اب اسے جھوٹی بولا تھا سامنے والوں کو یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی اگر وہ حقیقت شناس ہیں کہ وہ اس بات کو کلیئر کرے کہ جناب ابھی آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں ابھی آپ گھر سے باہر نکلے ہیں آپ نے مثال مشکلی ہی دیے دیکھ لیں اب آپ نے ایک دفعہ تو پہلے ایک دفعہ چلو نہیں تو میرے مثال ایک ایسے دی ہے لوگ کلیئرفائی کرنے کے عادی بنے جی جی ٹھیک ہے لوگوں کو کلیئرفائی کرنا نہیں آتا لوگ ایک بار ایک بار سمجھے جھوٹ بولا کیونکہ میں اس کو بھی تو بچاؤ نا جس نے جھوٹ بولا نہیں ہے مگر آپ نے آپ کے سامنے وہ واقعی جھوٹا ہی سامنے آیا ہے لیکن وہ حقیقت جھوٹا نہیں ہے اس کے سامنے واقعی والد صاحب پیچھے دروازے سے نکل گئے تھے اور پیچھے دروازے سے واپس آ گئے اگر آپ تھوڑی سی حقیقت پوچھ لیں گے والی صاحب سے کہ یار آپ کا بیٹے سے ہی ہم کو توقع نہیں تھی بھائی کیا ہو گیا ابھی کہہ رہا تھا آپ گھر میں نہیں اور ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو والد صاحب کہہ دیں گے بھائی اس کے سامنے میں گیا تھا کیا مٹا میں ڈبل ڈی لینے گیا تھا پیچھے سے گیا اس کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ نے سچ بولا تھا تو ہر ایک کو جھوٹا ثابت کرنا جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے ہم جلد باز بھی ہیں شاید ہم رائے کائم کر لیتے ہیں ہم فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں یار یہ غلط بیانی نہیں کرتا حالانکہ وہ غلط بیانی بعد اوقات نہیں ہوتی اس کی کچھ معلومات کی کمی ہوتی ہے اس کی یادداشت بھی تو دھوکا کھا سکتی ہے انسان کی کہ وہ سما کچھ اور تھا اور نکلا کچھ اور ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو بدگمانی سے بھی بچنا ہے اور بس یہ ہے کہ آپ نے اعتماد کی بات کی ہے تو اعتماد قائم کریں مگر اعتماد کو ٹوٹنے سے بچائیں یہ جو سر دست کچھ ذہن میں باتیں آئیں میں نے آپ کے سامنے اللہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ محمود بھائی موجود ہیں جی کافی دیر سے اب تھوڑا پی لیں چاہے تو آپ کا موزوں چلتا رہے گا اچھا موزوں چلتا رہے گا اچھا ایک آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ٹرسٹ میں چلیں آپ نے ایک بات کہی کہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا اور جو ہے نا کردار کیریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے صلاحیت اور قابلیت کا تو ایک دخل ہے نا یعنی ایک بہت نیک شخص ہیں لیکن میں آپریشن کے لیے تو ان کے سامنے نہیں لیٹوں گا ان پہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ یاری بھائی سرجن ہے نہیں بڑے با کردار ہیں مگر ان کی اس, میں, اس معاملے میں ان کی قابلیت صلاحیت ہے آپریشن کروانے کے معاملے ہاں قابلیت ہے ان کی صلاحیت ہے ان کی تو یعنی کردار ٹرسٹ کے اندر کردار جی. کے ساتھ ساتھ قابلیت اور پوائنٹ پر ہے نا یہاں ایک کوشچن ایک قام, ہوگا جی جی قابل سے قابل سرجن بھی اگر آپ کو آپریشن سجیسٹ کرتا ہے نا جی جی. غلام رسول جی. بھائی تو ایز اے میڈیکل ایکسپرٹس جو ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو پر سیکنڈ اوپین لینا بہت ضروری ہے ٹھیک اور جو بہت زیادہ اس معاملے میں کانشیس قسم کے جو لوگ ہیں وہ سیکنڈ اوپین کے ساتھ ساتھ تھرڈ اوپینئن بھی لیتے ہیں ٹھیک اور عمومت تین ڈاکٹر اچھے تین ڈاکٹر کی رائے لیتے ہیں اگر کوئی ایک ڈاکٹر بھی کہتا ہے نا کہ آپریشن کرانا سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پاس ایک اور ٹریٹمنٹ ہے تو جو بہت واقعی کانشیس قسم کے لوگ ہوتے وہ آپریٹ کی طرف دی جاتے وہ آپشن جو سیکنڈ جو آیا نا کیونکہ آپریشن تو ایک سمجھے گا ایک فائنل ڈیسیجن ہے نا جی جی مگر آپریشن سے پہلے وہ ایک تجربہ کر لکھ لیتے دو مہینے ایک مہینے اس کی بات مان لیتے ہیں میرا جو مرادی مانا تھا نا وہ یہ تھا کہ ٹرسٹ کرنے میں یعنی قابلیت اور صلاحیت کا بھی کوئی رول ہے کہ جس پہ ٹرسٹ کیا جائے جس معاملے میں ٹرسٹ کیا جا رہا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک ہے میری اسی طبی معاملے میں ایک میری رائے ہے میں سرجن نہیں ہوں یا میں ڈاکٹر نہیں ہوں فزیشین نہیں ہوں اور ایک صاحب ہیں وہ فزیشن ہیں تو چونکہ وہ اس فیلڈ میں صلاحیت رکھتے ہیں قابلیت جی رکھتے جی ہیں جی تو امپورٹینس تو ہے نا جی تو اپنی اپنی جی ان کی جی بات پہ وہ زیادہ ٹرسٹ پڑتی ہوگی ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مدری چینل پر ہمارے ساتھ ہیں ان لوگوں کو خاص پر سوچنا چاہیے کہ جو ایک غیر معتمد غیر معتبر اسلام کے اسکالر کے نام پر آنے والے شخص کی اسلام کے پوائنٹ آف ویو پر کی گئی بات کو کیوں انڈورس کر رہے ہیں یہ تو آپ کو سوچنا ہے جب آپ نے کیس لڑنا ہے تو اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں آپ نے علاج کرنا ہے تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں اور آپ نے کوئی مطلب کہ گاڑی لینی ہے تو اچھی کمپنی ڈھونڈتے ہیں اور کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو اچھا بلڈر ڈھونڈتے ہیں لیکن جب اسلام اور دین کی بات سمجھنی ہے تو ایک اچھا اسلامک اتھینٹکیٹ اتورائزڈ پرسن کیوں نہیں ڈھونڈتے آپ ایک ایسا شخص جو دین اور اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا ہر داڑی والا تھوڑی کو عالم ہو مولانا بن جاتا ہے مطلب وہ مول مولوی فاضل بن جاتا ہے کہ, کہ اس کی بات آپ کہیں گے تو है کہیں گے کہ اسلام و دین کی بات کر رہا ہوتا ہے ایسا احب احب نہیں ہوتا اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا نا اب تو مشہور ہونا چاہیے کسی بھی نام پر ہو اصل میں کسی بھی نام پر مشہور ہو اور وہ مطلب اگر بات کر دے تو ٹھیک ہے کہ لیکن اگر میرے سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوگا نا جو جس کیٹیگری کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بالکل دور ہے جیسے ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا مدری چینل کے ناظرین کو اگر وہ سلسلہ یاد ہو تو کچھ شوبیس کے لوگ تھے جی جی جی تو وہ شوبیس کے جو لوگ تھے اس میں مطلب دو تین تھے ایک میں غالبا ابرار الحق صاحب تھے اور دو تین اور بھی تھے زلکر نے ان اس طرح کے مشہور نام تھے کچھ اور ایک ہم نے کیا تھا جس میں لگاری صاحب کر کے کوئی نام تھا وہ تھے اور کچھ فلم انڈسٹری اور شو بیت انڈسٹری سے تعلق نے والے لوگ تھے یہ دونوں چیزیں مدنی چینل پر چلی ہیں اچھا یہ طبقہ ہمارے پاس آیا تھا اور بڑی پیاری بات ہے کہ ہم خود یہاں دین اور دین سمجھ میں سیکھنے کے لیے ہیں انہوں نے آرگومینٹ کیا ہم سے انہوں نے کوشچن انسر کیا ہم سے بلک بلک بلک یہ وہاں بیٹھ کر ریلی کو دین سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے تھے ہمارے ساتھ یہ ہمارے پاس آئے تھے کہ وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ایک وہ صاحب سے نام میرے نکل گیا تو وہ بہت اینڈ میں آپ لوگ خالی خالی بیسے کرتے ہو ہم لوگ یہاں آئے کچھ سیکھنے کے لیے ہم لوگ کو سمجھانے دوڑی آئے تو جس کو جہاں سیکھنا ہے جس کو جہاں سمجھنا ہے اگرچہ ان کی فیلڈ غیر شرعی ہے یہ ان کو پتا تھا غیر رری ان کو معلوم مطلب بات ہو چکی تھی گیس رحی ہے اب کوئی اگر ان سے کوئی اگر کوئی اس فیلڈ پہ بد جانا چاہتا ہے تو ان سے سیکھے گا نا مگر جب یہ دین سیکھیں گے تو اس سے سیکھیں گے نا جو دین کو سمجھنے والا ہوگا اچھا پھر اگر یہ ادھر بیٹھ کر ہمارے سامنے بیٹھ کر اگر یہ لوگوں کو دین سکھائیں گے تو ہم ان کو سمجھائیں گے تو صحیح نا بھائی آپ کا یہ لائن نہیں ہے آپ کی فیلڈ نہیں ہے ماشاء تو ہم وہ جو اتارٹی ہیں ان کو سمجھانا ہے نا کہ بھائی یہ آپ کیوں دین سکھا رہے ہیں ایسی بات کیوں کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو سوال کریں تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں تو جو دین سکھا سکتا ہے جو اتارٹی ہے تو اسی سے دین سیکھنا چاہیے اسلام سیکھنا چاہیے, مرحب چاہیے مرحب یہاں وہاں نہیں جانا چاہیے مرحب کو مرحب کو مرحب تو جو اس طرح جو طبقہ ہے کہ مدنی چینل والے تو مدنی چینل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ان باتوں کو آگے پروموٹ کریں ماشاءاللہ حویلیہ حویلی لکھا ضلع اوکاڑا پنجاب پاک بخاری کابینہ کے آچیکان رسول ہمارے ساتھ ماشاء اللہ مرحبا سبحان جی آیا نو خان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جو اتھارٹی ہوتی ہے اسی سے چیز لینا سمجھ میں آتا ہے اور اگر یہ بات جو میں نے ابھی کی ہے اگر اس سے ہمارے مدیچر کے ناظرین اور دیگر کے اتفاق ہے تو اس کو پروموٹ کریں اور اب یہ تو تھوڑا سا جو ہے نا بس وہ دیکھا دیکھی بہت کچھ چل پڑا ہے وہ ان دعوت اسلامی بہت کچھ بہتری لا رہی ہے مسجد بہتری لے کر آئے گی اب یہ کہ تھوڑا کلام کی طرف چلے گیبی جی محمود بھائی آج کون سا کلام سنائیں گے آپ میں بتاؤں جی میں کیا بتاؤں آج مفتی احمد آج مفتی احمد یار خان نہیں رحمت اللہ تعالی کا کوئی کلام سنا دیں اب آپ نے مجھے کہا آپ مشہور کلام ہے وہ سنتے ہیں تو بڑی بات اس کے بعد کچھ آپ کی مرضی کا بھی کلام سن لیں گے مشہور کلام یاد آ رہا ہے نورے حک جل و جیسا بھی گلا ہے آپ ساتھ چلتے رہو تو میری بھی بکری ہو جائے گی دھگڑے سلو حبیب سلو اللہ یہ مفتی ہے سمجھا کا نیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شان رسالت میں بڑا پیارا کلام ہے نور حکل تھا مجھے معلوم نہ تھا نور تک جل ماں تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا شکل انسان چپا تھا مجھے مالو ن تھا حق جل ونو بھا بکریا جس نے جرائی تیلی مکتا جو تھا نا مکتا کا پہلا مصرا یاد نہیں ہے لیکن پہلا مصرے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کا یہ لکھنا ہے کہ جب میں نے قبرے اپنی قبر اپنی میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو مجھ پہ یہ راز کھلا کہ دل سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم, مجھے معلوم نہ, نہ تھا اب یہ آخری وہ چلے بھائی آج آپ آج میں ان کا وہ ڈائریکٹ آپ سے پوچھ لیا نا آپ میں نے ان کو پوچھا آپ کیا سنائیں گے اب کل اس ہے نا ساری کتابیں ساتھ رکھنا جائے و ایک دیکھتے حسن سیری برابین خدا کی قسم حسن سیرو براب خدا کی قسم ہم جمالے پوتا ایک رہ گئے ہم جمال ایک تیرے گئے ہم جمالے خدا ایک رہ گئے چاند ہوا چاند دو ٹکڑے ہو دکھ ہوا دشمنے گئے دشمنے ایک دیکھتے رہ گئے, گئے, گئے, گئے, گئے, گئے, گئے, گئے, گئے, گئے بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم کے انگش دستے مبارک کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو گیا عاشق تو عاشق تو آشیق ہوتے ہیں کہ چاند نے جب دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنی توجہ فرمائی تو وجد میں آ کر ہی دو حصے میں بٹ گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور دیکھنے والے تو دیکھیے نا وہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ماد اللہ بھائی جادوگر تو جادوگر آسمان تو جادو تھوڑی چلے گا یہ تو جی جی چاند ٹکڑے ہو کر ہوا دیکھ رہا ہوں کہ فیضان مدینہ کے جو ہمارے حاضرین ہیں یہ بھی خاموش ہیں اتنے زیادہ پڑھ نہیں رہے اور وہ حویلی لکھا ہمارے ضلع اور کاڑا کے جو آشکار رسول ہیں وہ بھی شاید پتہ نہیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے تو بہت اچھا شعر ہے میرے آقا کا زبردست معجزہ ہے ذرا مل کر پڑھے دیکھ کے رک را کمن مل رے سترا کمن سن سدرا کا مقام آیا جب سدرا کا مقام سیدت المنتا جہاں جبرل امین علیہ السلام کا مقام ہے آیا جب سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے رمی بولے یہ سرور د تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم رک کسی کے رابطے گئے رفوتے گنا گوچے درے پاک پر ہم گناگار پہنچے درے پاک پر ہم گنا گز پاچ ڈرے پاک پر, پاک پر. پاک پاک پر. دو پار سا ایکتے رہ گئے پارساہ ایک رہ گئے داغ دو پارسا دیکھ رہ گئے سم سب کا دو جنہیں بلارا نے جا گزر گئے گاگ دو بار سا دیکھتے رہ گئے گنا گاج پوچھے در سے پاکستار سا رہ گئے تا تال چولی بھری سر پہ پلوا کی تا تال چولی بھری جے اتا پر عطا دیکھتے رہ گئے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک ڈر کی چوری پڑیے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے پورا شادشاہ لبوں لو پیل بی ہاتھ میں روزی چالی ہے نکالا کا کسی کو بت میں عام سے نکالی ہے تو آنے والوں کی حضرت نکالی ہے در پہ پلس گیا اپنی چولی بھری عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے عطا پر اتارا پکیروں اپنی اپنی بٹ رہا ہے سیج پر سرکارے چوری بھری عطا پر عطا ایک تیر گئے عطا پر عطا ایک تیر گئے جو سکا ان کے دے پارے جو سکندر دربار جو ہوا ان کے در بار سے وہ کرم وو اتاس دیکھتے رہ گئے وہ کرم وہ کرم رم و تاس اللہ تبارک و تعلّہ کو سلامت رکھے الحمد آقا کی شان صرف یہ نہیں <خخ> کہ جو دربار پہ آئے اسی کو بھر کے دے بس اجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی ترپے جو ہم یہاں تو مدی نے خبر گئی تو دنیا میں آج تک بٹ ہی رہا ہے الحمدللہ. آقا کا صدقہ ہی بٹ رہا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ بٹتا ہی چلا جائے گا لینے والے ہونے چاہیے اور جولیاں سب کی بھری جا رہی ہیں دینے والا نظر نہیں آ رہا چاچا اللہ کریم ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامر و سچی پکی پک محبت عطا فرمائے صلو علی الحبیب اس لیے وہ آگے بڑھائیں چلے ماشاء اللہ مدری چینل کے ناظرین اور ماشاءاللہ اللہ نے مدینہ میں موجود عاشقان رسول اور ہمارے منڈی بہدین اے سوری آہ حویری لکھا ضلع اوکاڑا کے عاشق رسول آج بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عرس مبارک ہے تین رمضان مبارک اور مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی آج تین رمضان مبارک شب عرس ہے تو ماشاءاللہ دونوں کے تذکرے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کریم ان سب کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے آج کی رات بہت سبق کاموز رات ہے یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ مقتد المدینہ کی کتاب ہے شان خاتون جنت اس کتاب کا مطالعہ بھی آپ سب نے کرنے کی نیت کرنی ہے کال چلا دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد شہزادی ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں عمران بھائی ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکروں کی دھوم بھی ہے اور رمضان کا بابرکت مہینہ بھی سایہ فگن ہے تو آج کے موضوع سے کچھ لگ رہا ہے کہ بولنے میں ہمیں کیسی احتیاطیں کرنی چاہیے کہ اگر ہماری دل کی کیفیت اور زبان پر اس کی کیفیت ایک نہیں ہے تو اس پر ہمیں کیسی احتیاط کرنی چاہیے کہ جھوٹ کا شہبہ یا جھوٹ نہ بولا جائے یا ایسی الفاظ جو شرمندہ کریں وہ نہ ہو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا ہمارا جو موضوع تھا وہ اعتماد تھا یقین بھروسہ اور کسی کو دھوکہ نہ دینا اس طرح کی ہم نے شروع میں آپس میں مدنی پھولوں کا تبادلہ کیا ہے اب دیکھیں اس میں اولاً تو نیت ہی آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو دھوکہ دینا ہی نہیں چاہتے اس کو جھوڑ بولنا ہی نہیں چاہتے اس کو ڈارک میں رکھنا ہی نہیں چاہتے اور جب سیدھی سیدھی سی بات کرنی ہے اور بات سیدھی کرنی ہے مگر ایسی سب سی کا انداز بھی یہ نہیں ہو کہ وہ تیر کی طرح چوبے وہ مطلب کہ چبتی بات بھی نہیں کرنی کہ بعد اوقات آدمی کہتا ہے میں تو سچ بولتا ہوں بولے خراب لگتا تو خراب لگ جائے بات سچ کرنی ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بات سچ بھی ہو جائے اور اس کی دل آزاری کا سبب بھی نہ بنے اب کوئی واقعی موٹا ہے اس کو بولو کہ موٹا تو وہ سچی بولا آپ نے وہ ہے ہی موٹا لیکن اب اس کو برا تو لگے گا نا کالے کو ابھی اب واقعی وہ کالا اب اس کے منہ پر بولو تو ہے ہی کالا تو اب وہ تھوڑی بولے گا کہ تجھے دیکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے میں کالا نہیں ہوں میں تو گوڑا ہوں اس مان لے گا بھائی کہ ٹھیک ہے بول رہے لیکن اس کو برا تو لگے گا نا اندھے کو بھی اس کے منہ پر بولو اندھا تو اندے کو برا تو لگے گا کہ اندھا بول رہا ہے حالانکہ وہ واقعی اندھا ہے تو ہر ہر وہ بات جو واقعی سچ ہے لیکن ہر سچ بات اس کے منہ پر بولنے کی ہوتی ہے جس طرح بولنی چاہیے اس طرح بولنے کی ہوتی ہے اس کو باقاعدہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے اسی, اسی وجہ سے ہمارے عموماً جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے ماحول میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے یعنی واقعی سمجھانے کا بولنے کا جیسے ہمارے بولتے نا طریقہ یا تکی نہیں ہے عجیب و غریب انداز ہے اچھا کوئی موقع محل بھی ہوتا ہے سمجھانے کا مثال کے طور اگر ایک شخص سے مسٹیک ہوئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت آپ اس کو ابھی نقد ہونا چاہیے اسی ٹائم ہونا چاہیے اتنا سفر اتنا تحمل کا ہے فوراً بس ابھی نہیں بعدوں کا دادی ایسی مسٹیک کر جاتا ہے کہ اس کو اسی وقت سمجھانا جو ہے نا وہ اس کو بنا ایکتا کرتا ہے تھوڑا سا اس کو کول ڈاؤن ہونے دیں کو باہر آنے دیں اور پھر اس سے کچھ تسلی کی اس کو اس پوزیشن میں تو آنے دے کہ وہ آپ کی بات سمجھے تو صحیح ابھی تو وہ ہاتھ اور پکڑا جاتا ہے اگر ہاتھوں پکڑا بھی گیا تبھی ہم اس کو پکڑیں گے تو پھر وہ پہلو تو کرے گا بات گمانے کی کوشش کرے گا تو اس سے الٹا سمجھنے کے بجائے بات بگڑ سکتی ہے خود امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ طرح کا بدری فلطح فرمایا ہے کہ جب اسے تھوڑا بہت آپ گھر میں مسٹیک ہوتا دیکھیں تو ہر بات کو روکنے ٹوکنے کے بجائے تھوڑا جمع کریں اس کے بعد ایک وقت مناسب ایک وقت نکال کر اس کو سمجھائیے جیسے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں کی امی کہتی ہے اس کو دیکھو اس نے سارا دن یہ کیا اس کو دیکھو سارا دن اس نے یہ کیا سب نے یہ کر دیا اس نے تو آپ کے سامنے آتے فائل آپ کے ہاتھیں تھما دی اب آپ وہ فائل کھول کر سب کو سامنے کھڑا کر کر پورا کورٹ لگا دیں اور آپ مطلب کہ وہ جج بن کے بیٹھ جائیں اور سب پر فردے جرم عائد کرتے جائیں اور سب کو سزائیں سناتے چلے جائیں تو یہ گھر ہے کورٹ نہیں ہے تو پہلے ہوتا ہے دھمکی دی ہوتی ہے تو دیکھو تمہاری میں کے علاوہ دلا کر رکھا ہوا ڈرا کر رکھا ہوا ہے یہ آئے گا تو یہ دیکھے گا لیکن والد صاحب کو چاہیے کہ وہ چونکہ عقل و فہم بھی نصیب ہوا ہوا ہوتا ہے زیادہ اس کے لئے اس میں مطلب کہ فیضان ہوتا ہے عقل و فہم کا تو اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو آتے ہی براہ راست نہ کرے بلکہ میری اپنی تو موٹی عقل میں ہی آتا ہے بدلہ علم اس سے آپ کا اتفاق ہوتا ہے یا کان لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میں کچھ اور ارض کرنے چاہ رہا ہوں میں یہ کہنے جا رہا ہوں غلام رسول بھائی کے اگر سمجھانا ہی ہے مثال کے تو پر چار بچوں کی مسٹیک ہے تو کیا چاروں کو ساتھ کھڑا رہ کر سمجھانا ضروری ہے میں اصل میں دیکھیں جو جلد بازی کا مزاج پر بھی ایسا غلبہ ہوتا ہے بعض اوقات کے وہ ایک تو یہ ہی صحیح نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہو اس کے اوپر حملہ ہو گیا اب حملہ ہوا تو اس نے جو ہے تو یہ سوچنا ہے اچھا چلو یار اب یہ میری جان کو آگے اور یہ بھی کھاتی رہے گی جان تو اس لیے اس کو جلدی سے جو ہے نا اس, اس مسئلے کو جلدی سے نکالو اور جو مطلب یعنی مثال کے طور پر آرام کرنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے وہاں جاؤ وہاں مو کبھی الٹی بھی آ سکتی ہے تو فائل لے کر آئے تو بچے انتظار کرو جیسے اس کی ہاتھ بچوں کے می نے فائل دی تو ڈائریکٹ فائرنگ اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں داخل ہونے دے بیٹھنے تو پانی تو پینے تھے کوئی تمیز کا طریقہ ہے یا نہیں ہے اب وہ جو بطور ملزم کھڑے تھے نا کیا ہو گئے آج آج ان کی ماری آئی ہے لیکن دونوں صورتوں میں وہ تو بیچارہ مر گیا نا ڈیمیج ہو گیا نا ادھر بھی ڈیمیج ہوا ادھر بھی ڈیمیج ہوا تو گھر کا جو سربراہ ہے گھر کے جو والد ہے یہ کوئی مطلب کہ جج نہیں ہے کہ وہ صرف فیصلے سنانے کے لیے بلکہ جج بھی کیا اس کو جلد بنایا ہوا ہے فیصلہ کسی اور نے سنا دیا اس کو تو خالی ڈنڈا کھینچنے کے لیے رکھا ہے کہ تو خالی ڈنڈا کھینچو اس کو لٹکا دے بہت جلد مشہور ہے ٹھیک ہے باقی یہ نہیں ہوتا گھر کا ماحول کو اگر آپ واقعی بنانا چاہتے تو سب کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے سب کو صبر و تحمل سے आ... کام आ... لینا چاہیے आ... سب کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے اور گھر میں بالخصوص میں ہمارے اسلامی بھائی جو اتنی بڑی تعداد میں ہمیں دیکھ اور سن رہے میں ان سب سے ارض کروں گا کہ آپ جب بھلے آپ آج کی رات اجتماع میں ہیں آپ پورا ماہ احتکاف میں ہیں یہ ذہن بنا لیں جب گھر جانا ہے نا تو لڑنا نہیں ہے طبیعت میں طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرے بہت اچھی بات کی نے اپنی طبیعت پہ ٹھہراؤ اپنے اندر ضبط و صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں اتنی پریشانیاں بعض کا آتی ہیں ایسا طوفان آتا ہے پریشانیوں کو ایسے ٹینشن آتے ہیں لیکن آدمی اپنے اندر ایک ٹیمپرامنٹ پیدا کرے اور اس کو غور کرے اور سب سے اہم بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے میٹھے اس بھائیو دعا کریں دعا کریں, دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر آج نے مناجات دعائیں افطار میں شعر پا ہے ایک دکھی دل کی دعا ہے وہ بڑا پیارا شعر تھا کیا تھا سدا یا خدا تجھ دے دعا خدا تجھ دے دعا ہم دعا سے گافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ان دکھوں اور پریشانیوں کا حل کیا نکلے گا تو اپنے رب سے دعا ضرور کریں آج اتنے ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہیں مدنی چینل پر ہیں شاید ہی کوئی ہو جو کسی نہ کسی دکھ اور پریشانی کا شکار نہ ہو شاید ہی کوئی ہو تو سب کو چاہیے کہ اپنے اندر دعا کرنے کی بہت زیادہ عادت بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا سہارا ہے ہمارا آسرا ہے یہ ہمارے دکھوں کو ہمارے دردوں کو جانتا ہے قادر مطلق ہے اس سے دعا کرتے رہیں اور جلد بازی نہ کریں جلد بازی نہ کریں کیونکہ بعض اوقات بعض دکھ بعض پریشانیاں بعض غم بعض تنگ دستیاں یہ ہماری اصلاح کے لیے آتی ہیں ہمارے سدھارے کے لیے آتی ہیں ہمیں درست کرنے کے لیے آتی ہیں ان کے پیچھے ہمارے لیے بہتریاں ہوتی ہیں بظاہر وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان تکلیف دہ چیزوں کے پیچھے ہمارے لیے بہت ساری بہتریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس چیز میں بہتری ہے تو صبر سے کام لیں ہمت سے کام لیں دعا سے کام لیں کہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی معاملات حل ہوتے رہیں گے اور اپنے رب کے بارے میں کبھی بھی حسن زن ختم مت کریں اچھا گمان قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا آدھی سے خود ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ہم اپنے رب کے لیے اچھا ہی گمان رکھیں گے ہمارا رب ہماری کیفیت کو جانتا ہے اور ہمارے حالات کو بہتر فرمائے گا تو اس طرح کی کیفیت رکھیں اور جب جتنے بھی اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہیں یا آپ حاضرین ہیں میں نے جیسے پہلے عرص کی کہ دکھ درد کس کے ساتھ نہیں ہوتے قرضے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں گھریلو مسائل ہوتے ہیں کرائے کے مکان ہوتے ہیں کرایے دار تنگ کر رہا ہوتا ہے اچھا پیدل ہوتے تو گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو گاڑی ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوتی ہے وہ کچر پچڑ ٹائپ کی ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے تو اچھی گاڑی نہیں آ رہی ہوتی تو بیوی لڑ رہی ہوتی ہے کہ گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے وہ پڑوسی کو دیکھو کہ اتنی اچھی گاڑی لے کر آ گئی ہے تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو وہ کیا کرے وہ مطلب کہ ڈاک باکہ مارے تو یہ تو میری اسلامی بہنوں سے مت نلتیجہ ہے ہاتھ جوڑ کر تمہیں خاتون جنت ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر میں اسلامی بہنوں کو ارض کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے گھر کے فرد کو اس کی آمدنی پر ٹوکا نہ کرے تانا نہ دیا کریں ہاں اگر وہ محنت میں مزدوری میں کہیں کمزور ہے تو اس کو ترغیب دلائیں کہ وہ ہر درمی مطلب اس کے لیے بھی جملے اچھے ہوتے ہیں کہ کیا مطلب کہ وہ مورتوں کے درہ گھر میں پڑے رہتے ہو کیا ہر درمی کرتے حرام کھانے کی عادت ہو گئی ہے اس طرح ہو گئی ہے، یہ عورت کو زیبی نہیں یعنی بیوی کو اس بات کی اجازت ہی نہیں بیوی کو یہ بات لائک ہی نہیں ہے کہ وہ شور کے ساتھ بدتمیزی کرے یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کوئی اچھی نیک سیرت عورت یہ اپنے شور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی میں اتنی بات جانتا ہوں بدتمیزی نہیں کر سکتی خوش طبعی کا معاملہ ہونا ایک مزاح کا معاملہ ہونا میاں بیوی اور شوہر کے درمیان ایک بے تکلفی کا معاملہ ہونا کہ گٹ گھٹ کے تو نہ وہ جیے گی نا آپ جیئیں گے مگر کہیں بھی بدتمیزی کا فیکٹر نہیں آئے گا کہیں بھی گستاخی کا فیکٹر نہیں آئے گا یہ اچھی بیوی یہ نہیں کر سکتی کہ وہ شور کو ڈانٹے گی جھاڑے گی اور اس کو آر دلائے گی یہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا آم تھا آم باب باب. کہ وہ کام کاج ڈھونڈنے گئے مزدوری ٹائپ کی چیز ان کو چاہیے تھی واپس آئے لیکن پورے دن کوئی کام نہیں ملا نہ آپ نے کچھ کھایا نہ آپ کے بچوں کی امی نے کچھ کھایا نہ بچے نے کچھ کھایا کچھ بھی نہیں کھایا پیا اور اسی طرح رات گزر گئی اگلے دن پھر یہ اللہ تعالی کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے وہ روزگار کے لیے نکلے پورا شام ہو گئی کوئی کام نہیں ملا اب کچھ ہے ہی نہیں کیا لاتے گھر کے اندر پھر اسی طرح وہ تھکے آرے بچارے گھر آئے اور وہ سابرہ جو آپ کی جو زوجہ تھی وہ بھی دیکھتی رہ گئی کہ آج یہ کچھ بھی نہیں لائے اور کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی آواز نہیں اور بس وہ صبر شکر کے ساتھ انہوں نے پھر بچے سمیت وہ بھوکے پیاس بھوکے سو گئے تیسرا ہوگا اب وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ آج بھی میں جا رہا ہوں بتا نہیں کیا ہوگا جیسے وہ دروازے کے پہنچے تو پیچھے سے آپ کی زوجہ نے آواز دی کہ دیکھیے دو دن سے تو خالی آ رہے ہیں اب آپ کو گھبراہٹ ایک ہوتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بولے گی تو آپ دو دن سے تو خالی آ رہے ہیں آ تیسرا ہے میری التجا یہ ہے کہ کہیں ہماری محبت آپ کو اللہ کی نہ فرمانی پہ نہ اکسا دے ایسا نہ کیجئے گا کہ اب ہماری محبت میں اور ہماری بھوک پیاس کو دیکھ کر آپ حرام کما لیں ہم بھوکے پیاسے سے رہ جائیں گے لیکن جہنم کا اذا برداشت نہیں کر سکیں گے لہذا آپ ایسا مت کرنا چنانچہ وہ ماشاء اللہ اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا اور وہ اسی طرح وہ تشتہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الحمد للہ کشادگی وغیرہ کے احتمام بھی فرما دی تو پہلے کے ایسے گھرانے ہوا کرتے تھے ماشاء اللہ سنت کی زیارت بھی مدنی چینل کی اسکرین پر ہم کر رہے ہیں کال بھی لیتے ہیں جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ حضور علیہ السلاۃ السلام نے تو اپنی لخت جگر کی اعلیٰ درجے کی تربیت فرمائی تھی مگر حضور آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جو ایک ماں ہے اپنی بیٹی کو اس طرح سے تربیت کرتی ہے کہ بس اس دنیا کے فیشن میں ڈلو بیٹا اور پڑھو لکھو چاہے کسی بھی طرح سے پڑھو اور اس طرح سے تمہیں اعلیٰ درجے کا رشتہ ملے گا جب پڑھو گی تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج جو حضور علی سلاسلام کی جو لختے جگر کو آپ نے تربیت کی تھی کہ آج ہمیں اس تربیت کی ضرورت نہیں کہ ایک ماں اپنی اس بیٹی کو اس طرح سے تربیت دے کہ بیٹا تمہیں کہیں رہنا ہے تو اس طرح سے حضور علیہ سلاط السلام نے جو اپنی صاحبزادی کو جو طریقے دیے تھے جو تربیت کی تھی اس تربیت پر رہنا ہے اور ایسی جگہ رشتہ کرے جہاں دینی ماحول ہو مگر یہ آج ہمارے یہاں بالکل ایسا نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما یہ تو بات ہے اب مجھے نہیں آل اندازہ کہ امیر سنت تک یہ سوال پہنچا ہے یا نہیں اگر آپ تک بھی آواز پہنچی ہے سوال کی تو ان سے بھی امیر سنت آواز پہنچی ہے سوال کی نہیں غالباً وہاں پر ہمارا آڈیو جو ہے آواز شاید بند ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی بابا ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک اے مصطفیٰ بنتے ہماری آواز آ رہی ہے بابا آپ کو ہماری یہاں گئی ہے ٹریننگ کر رہا ہوں اچھا میں نے کہا کہ جلوس کے انداز میں امی بی بی فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ تو چلے جلوس مبارک بھی اس کی بھی زیادہ یاد کا بھی آج اللہ ہم نے مغرب کے بعد بھی ان کا ذکر خیر کیا کچھ ان کے متعلق ان کی یادیں تازہ ہوئی آج بھی ابھی بھی الحمدللہ ہم نے ذکر مبارک کیا اور ابھی جیسے کہ ایک سوال آیا ہے وہ سوال بھی یہ ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تربیت جس طرح انداز میں ہوئی تو آج کی ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کو بھی اس انداز پر ڈھالیں واقعی جو فیشن کے نام پر اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ کیا ان کو ملے گا کیا رشتے ملیں گے پھر وہ جیسی وہ لڑکی ہوگی ایسے وہ لڑکا ڈھونڈیں گے تو وہ کہتے نا ستیہ ناش ہو گیا تب سوا ستیا ہو جائے گا تو اگر اچھی تربیت ہوگی ایسا نہیں ہے کہ با پردہ نیک سیرت نیک صورت اسلامی بہنوں کو رشتے نہیں ملتے بلکہ حقیقت یہ کہ اب اتنی الجھن گھروں میں پیدا ہو چکی ہے اتنی الجھنیں گھروں میں پیدا ہوئی ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ شاید ایسے رشتے ڈھونڈے جاتے ہوں گے کہ جو نیک سیرت لڑکی ہو اور یہ نہ سوچیں کہ جناب اسے پڑے گی تو یہ ہوگا یہ کرے گا جو رشتہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو رشتہ ملنا ہی ملنا ہے تو ایسی مطلب کہ فضول قسم کی تربیت نہ کرے اپنی بچیوں کی کہ جناب یہاں جائے گی تو رشتہ ملے گا بعض تو ایسی بے باق قسم کی مائیں بنی ہوئی ہیں کہ جب تک بے پردہ کروا کر اپنی بچیوں کو دعوتوں میں لے جاتی ہیں تاکہ دعوت میں بے پردہ جائے گی تو اس کے رشتے آئیں گے ایسا نہ کریں یہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی ہے اور ایسا کوئی مطلب کہ نہ ڈھونڈے اللہ کریم ہمارے حال زہار پر رحم فرمائے اور اچھی تربیت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ, اللہ, صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد اب ماشاء اللہ تھوڑی ما دیر میں جلوس خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ ابھی کلامی پڑھا جا رہا ہے آئیے وہاں سے کلام کیا پڑھا جا رہا ہے وہ بھی سنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ہزاروں موتقفین اسلامی بھائی فیضان رمضان لوٹنے فیضان مدینہ آئے ہوئے ہیں مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ حویلی لکھا ضلع اوکاڑا کے بھی عاشقان رسول بھی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ بھی ملک کے مختلف حصوں سے جیتی عئی طور پر الحمدللہ اسلام اسلام آتے ہیں ابھی جامع المدینہ حیدر ٹاؤن اوکاڑا پنجاب کے بھی عاشقان رسول اس وقت ہم مدنی چینل پر ان کی بھی زیارت کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اللہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہم آپ کو روزانہ ہمارے متقیفین اسلامی بھائیوں کے جذبات اور تاثرات سناتے ہیں دکھاتے ہیں بڑے اس سے بعض ایمان افروز بھی تاثرات و جذبات ہوتے ہیں اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں آج بھی الحمد اللہ ایک اسی طرح کے جذبات و تاثرات پر مبنی مدنی گلدستہ تیار ہے آئیے اس مدنی گلدستے کو دیکھتے ہیں رمضان صبح صبح میری امی نے فون کیا مجھے کہتے ہیں کہ میں نے نیت کی ہے کہ اپنا بابا جانی کے پاس جا کے ایک ماں کا شفاف کرو تو انکار مت کرنا میں نے کہا جب آپ نے نیت کر لیا تو پھر انکار کیسا ہو سکتا ہے مجھے اتنی اللہ تعالیٰ سے خواہش ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں لاہور واپس جاؤں بچوں میں میرا دل کر رہا ہے میں اپنے بچے بابا جانی کے قدموں میں لے کے آ جاؤں پہلی دفعہ آیا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے پہلے بڑے بھائی آئے تھے وہ ہیں اسلامی بھائی میں بھی انشاءاللہ اسلامی بھائی بن گیا ہوں سنا تھا لوگوں سے کہ جب مدنی مرکز کے اندر داخل ہو تو عجیب جیب ہوں چلتی ہیں یعنی کہ ٹھنڈی تو آج دیکھ بھی لیا کافی شوق تھا کہ یہاں پہ ہم بےتکاف کریں ٹی وی میں بابا جان کا مذاکرہ دیکھتے تھے میرا پہلے کچھ ذہن اور تھا لیکن اب جو ادھر آیا ہوں تو میرا ذہن بدل گیا ہے ادھر آ تو اندر آگے آپ کا دنیا ہی بدل گیا ہے سب سے میری تو ایسے جیسے دنیا ہی بدل گئی ہے باہر کی دنیا سے نکل کے ادھر آیا ہوں تو ہی ہو رہا ہے بہت مزے کا ماحول ہے بہت مزہ آ رہا ہے مدینے کا فیضان مل رہا ہے میں داڑی رکھنے کی نیت کی پہلے داڑھی رک نہیں رکھتا تھا شیو کرتا تھا ابھی سب کو دیکھا تو میرا دل ہی بنا کہ جاڑی رکھوں گا ابھی انشاءاللہ تو یہ کرامت ہے پیرو و کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ جب بھی یہاں پر ہوگا انشاءاللہ سارے زندگی میں آتا رہوں گا تو یہاں آنے کی شادت اس بار حاصل کی ہے بہت کوشش تھی اور دل میں تھی کہ یہاں پہ جا کے احتکاب کرنے بس الحمد للہ یہاں پر بہت شوق ہے ہم نے کہا ہم پاپا کی باغ ہم جائیں گے وہاں پر احتکاب کرنے میں نے سب کو چلنا پہ چھوڑ دیا کہ میں اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو اللہ پاک آپ نے سارے راستے میرے جو ہے نا کلیئر کرنے ہیں میری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دینا ہے اور جو انسان کا پختہ یقین ہو تو انسان کو وہی چیز ملتی ہے جو اس کا یقین ہو یہ اللہ کا ہوتا ہے اس وجہ سے بندہ سڑ بتا اس تنظیم سے ریلیٹڈ ہوں لیکن نہ ہونے کے برابر تھا اب مجھے پتا چلا ہے کہ دعوت اسلامی کیا چیز ہے دعوت اسلامی کی سوچ کیا ہے الحمدللہ میں نے دادی کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ یہ سجی رہے گی انشاءاللہ دعوت دولت اسلامی کسی تنظیم کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوچ کا نام ہے یہ ایک اسلام پر عمل کرنے والی ایک تنظیم ہے یہاں پہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں بہت سی باپا کی پیاری پیاری صحبت میں یہاں پہ ماشاء میں نے آٹھ سے حفظ کیے تھے بیچ میں چھوڑ دیا تھا اور یہاں آیا ہوں تو اب میری دوبارہ سے یہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد سر پہ امامہ بھی سجاؤں گا اور چہرے پہ داڑھی بھی اور انشاءاللہ اپنے حفظ کو مکمل بھی فرماؤں گا داڑھی بھی نیت کی ہے داڑھی چھوڑ دیں گے امامہ بھی سجائیں گے ان سر پہ فون مدنی ماحول میں آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ پہلے جو ہم اتقاف کرتے ہیں استقاعت میں اس اتحاد میں بہت یہ فرق یہ ہے کہ ہاں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب ادھر اتقاف کرتے ہیں اپنے علاقے میں وہاں اس طرح سکھایا نہیں جاتا پہلی دفعہ باب المدینہ میں آئے ہوں الحمدللہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ شاید میں یہ کہیں اور نہ سیکھ سکتا جاؤں گا نہیں میڈیا سے میرے کو اتنا مزہ آ میں نے کہا بس میں یہی رہوں گا میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو پہلے دن میں آیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے جاؤں مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا مجھے کچھ دیکھ رہا نہیں ہوں پہلی سہری بابا کے پاس میں نے کر دیا اس کے بعد مجھے ایسے مزہ ہے پوچھو بھی نہیں میرا دل ہی نہیں کر رہا جانے کا الحمدللہ ایسا مزہ ایسا مزہ ہے کہ میں نے آج سے پہلے گئی نہیں دیکھا کاش کے پورا سال رمضان ہوتا اور امیر اہل سنت کے ساتھ با پیارے بابا جان کے ساتھ رمضان گزارتے یہ ایک بیدا ختم ہو جائے گا لیکن اس کی یادیں زندگی بن بھول پائے گی ہم ترستے تھے مطلب کہ آج سے پانچ سال پہلے کہ ہم جائیں گے اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے اب صبح ہم نے شہری کی بابا جان کے ساتھ حال میں رمضان حال میں تو دیکھے وہ کتنے پیارے لمحات تھے مجھے تو مطلب میری تو آنکھوں سے جو ہے نا آن آنسو ہی نہیں روک رہے تھے وہاں پہ سل میں سب سے بڑی جو بہار ہے نا وہ پیر صاحب کا فیض ہے یہاں پر اللہ. علی الحبیب سلو الحبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ محمد یہ وہ آشیقان رسول ہیں جن میں ایک تعداد ہے جو پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے عالمی مادنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ آئے ہیں اور ان کے جذبات اور ان کے تاثرات اب دیکھ اور سن ہی رہے اور مجھے بھی واقعی ایک بڑا لطف آتا ہے ان کے جذبات اور تاثرات سن کر کہ جیسے کہ ایک, ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم یہاں ایک فائدہ یہ انہیں نظر آیا کہ یہاں سیکھنے کو ملتا ہے اور واقعی آدمی ایک ایسی جگہ بیٹھے جہاں اس کو علم دین سیکھنے کو ملے عمل کا جذبہ ملے اور ماشاء اللہ تو کئی ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے تبدیل ہو کے جاتے ہیں اب یہ کہ اس میں ایک اسلامی بھائی کا میں جو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ امامہ اللہ شریف بھی باندھوں گا تو کیا ہی بہتر ہو کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد امامہ شریف باندھنے کے بجائے یہیں رہ کر امامہ شریف باندھ کے ہی اپنا وقت گزارے اب یہاں تو پورے کے پورا گویا کی طرح سے مدری ماحول بنا ہوا ہے تو یہیں امامہ شریف ہی باندھ لیں پوری دار شریف کی نیت ماشاء کرنے والے کر بھی رہے. تو پورے کے پورے مدنی ماحول میں جب یہاں رچ بس جائیں گے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جب آپ اپنے مدنی قافلوں کا سفر کر کے کیونکہ یہاں سے چاند رات کو ہزاروں آشیکان رسول مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ تو آپ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کی نیت رکھیے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس اللہ اس سنتو بھرے ارتکاب سے سنتو بھرے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ایک جذبہ لے کر ہم سفر کریں گے اب دیکھیں اتنے ہمارے موتقف اسلام بھیا موجود ہیں آپ میں سے ایک تعداد جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں آتا تھا مجھے نہیں پتا تھا مجھے تو یہاں آ کر پتا چلا کہ تو دنیا ہی کچھ ہو رہے اور جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ دعوت اسلامی ایک سوچ کا نام ہے جو ایک سوچ دے رہی ہے کہ میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے اب یہاں آنے کے بعد جو کچھ آپ کے جذبات بن رہے ہیں آپ کی سوچ بن رہی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت دور ہیں نہ مدنی مرکز کی طرف آئے نہ مدنی ماحول کی طرف آئے نہ کبھی انہوں نے یہ مدنی بہاریں دیکھی نہ مدنی مذاکرے دیکھے سنے نہ یہ صحبتیں اٹھائیں اور یہ تعداد کم نہیں ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے جو بہت دور ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان تک ہم جائیں گے اور جو لذتیں آپ یہاں پا رہے ہیں ان لذتوں کی ہم انہیں خبر دیں گے اور ان کو بھی ہم اپنے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے انہیں بھی دعوت اسلامی کے متی ماحول سے وابستہ کریں گے ابھی تو ابتدا ہے ابھی تو ابتدا ہے انشاء اللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے انشاءاللہ اللہ مزید دل بھی لگے گا لطف و سرور مزید بڑھے گا بس ہم کفل مدینہ لگا کر رکھیں زبان کی آنکھ کی پیٹ کی حفاظت کریں حقوق العباد کا لحاظ رکھیں ذکر اللہ اور درود پاک سے زبان کو تر رکھیں نماز باجماعت کا اہتمام کرتے رہیں اور تمام تر جو ہلکے ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں اور مدنی مذاکرے میں اول تا شرکت کریں جب تک ابھی سنت جلوہ فرما ہے موجود ہیں آپ اسی طرح بیٹھے رہیں مدنی چینل پر بھی اسی طرح رہیں نہ یہاں جائیں نہ وہاں جائیں یہ مدنی چینل پر رہنے سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ مدنی چینل آپ گھر بیٹھے بھی اس کو دیکھتے ہوئے ان مدینے کا راستہ طے کرتے رہیں گے یہ مدنی چینل ہمیں جنت کے راستے پہ لے کے چلتا ہے اللہ کریم ہم سب کو مدنی چینل مدنی مذاکرے اور رمضان کا فیضان عطا فرمائے حبیب